بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الل سگی علی سید وہ وخاتم لم دیا بھل آلیے ہی هم صحاب ہی اللہ دیے نہم خلاص اللہ بال الل رابہ و خیرں اللہ آباد اللہ علیہ سید محمد نعبہ رسول وسل قذال کلا جمیب المرسلین والملائے قتل صالحین اجمعین الدین میرے بھائیوں آپ حضرات ملک کے عزیز کے کونہ کونا سے یہاں پر تحقیق المسائل کے ضمن میں تشریف لائے اللہ رب العزت آپ حضرات کی تشریف آبری کو آپ کے لیے ادارہ کے لیے ملک اور ملت کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ فرمائیں ہر شان شانح ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائیں آپ کا میرا مل بیٹھنا کل قیامت کے دن ہم سب کی نجات کا ذریعہ ہو جائے میرے بھائیو میرا آپ سب حضرات کے متعلق یقین یہی نظریہ ہے اور کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی آپ حضرات کے اسی نظریے میں ساتھ شامل فرما دیں کہ یہاں پر ہم سب میں کسی کی بھی نیت کسی دنيوی مقصد کے لیے نہیں ہم خالصتاً دین کے حوالے سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو ان اللہ اللہ لذیذ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے دل بیٹھنے کو یقیناً انشاءاللہ اللہ اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائیں گے اس لیے کہ جس وقت آپ کی ہماری نیت نیک ہے نیت صحیح ہے اس کے اندر کوئی ریا اس کے اندر کوئی وہ طرف داری یا اس کے اندر کوئی دنیاوی مفاد نہیں صرف اور صرف دین کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ ہمیں اجر سے محروم نہیں فرمائیں گے حضرت م... آپ کے استاد اور اس ادارہ کے محتمم ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد الیاس گھومن دامت برکات ہم آپ سب حضرات انہیں اپنے اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہوں گے اور ان کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے ہر ایک کا اپنا اپنا پیمانہ ہوتا ہے میرے نزدیک وہ ایک بہت ہی محنتی عالم دین ہیں اور یہ کہ انہیں آپ کے اپنے کام کے ساتھ جنون کی حد تک لگاؤ ہے اس وقت ہمارے علماء کی کلاس میں یہ چیزیں تقریباً عناق ہو رہی ہیں محنت کی بجائے ہم لوگ بالکل آرام کے عادی ہو گئے ہیں اور اپنے کام کے ساتھ بس وہ ہمارا جس طرح جنون کا درجہ ہونا چاہیے وہ جنون کی بجائے صرف روایتی درجہ رہ گیا ہے مولانا یقیناً ان لوگوں میں ہیں کہ جنہیں اپنے کام کے ساتھ جنون کی حد تک لگاؤ بھی ہے اور بھرپور محنتی انسان بھی ہے آپ حضرات اپنے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہوں گے میں حضرت مولانا کا کی ساری خوبیوں پہ قائل ہونے کے ساتھ ساتھ میرے سامنے یہ دو حضرت مولانا کے وقف بہت ہی قابل اتباع ہے عرصہ ہوا عرصہ نہیں جو کہیں کہ جب سے حضرت مولانا کے ساتھ محبت کا تعلق قائم ہوا اس زمانے سے لے کر اس وقت تک ہمارے ہاں حضرت تشریف لاتے ہیں اور بالکل ہمارے ادارے کو وہ اپنا ادارہ سمجھ کر آتے ہیں اور میں ان کے احسانات کا تذکرہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بسا اوقات ایسے بھی ہوا کہ انہوں نے ہماری لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھ کر لڑی یہ بہت بڑا ان کا احسان ہے اور اس احسان کے نیچے کم از کم میری گردن دبی ہوئی ہے یہ ان کی بڑی بہت ہی کہ جن کے ساتھ دوستی ہے پکی دوستی ہے یہ ان کی اچھی بہت بڑی اچھی خوبی ہے میرے بھائیوں جواب میں ہمارا بھی اخلاقی فرض بنتا تھا کہ ہم بھی حضرت مولانا کی ذات گرامی یا ان کے ادارہ کے ساتھ اسی طرح کی محبت کریں جس طرح کے حضرت مولانا ہمارے ساتھ محبت فرماتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اس لیے کہ کم از کم اس وقت میں اپنے متعلق تو یہ کہتا ہوں کہ عمر کے اعتبار سے اب میری ٹانگیں قبر میں ہیں کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے ہمارے بعد جن لوگوں نے ملک اور ملت کی خدمت کرنی ہے مسلکی حوالے سے عقائد کے حوالے سے حضرت مولانا کا وجود اس میں بہت غنیمت ہے مولانا کی ذات گرامی کے ساتھ میری محبت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے میں نے کبھی نہیں کہا لیکن آج ضرور کہتا ہوں وہ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے کہ حضرت امام شافی رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مزار مقدس پر تشریف لے گئے تو جاتے ہوئے اپنے رفقا سے انہوں نے فرمایا کہ آمین بال جہر کہنا اور رفع ددین ہمارے ہاں اس کو ترجیح ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ وہ اس کے ترق کو ترجیح دیتے ہیں آج ہم حضرت امام صاحب کے مزار پر جا رہے ہیں تو حضرت امام صاحب صاحب مزار کے احترام میں آج ہم آمین بالجہر بھی ترک کریں گے اور رفع یدین کا بھی ترک کریں گے میرے بھائیوں ادھر حضرت امام ابو حنیفہ کے اس وقت جو جانشین تھے محبت اور اخلاص کی بات ہوتی ہے انہوں نے آپس کے اندر طے کر لیا کہ حضرت امام شافی ہمارے ہاں تشریف لا رہے ہیں اور حضرت امام شافی رحمتہ اللہ علیہ چونکہ رفع دین کے اور آمین بالجہر جہر کے قائل ہیں تو آج ہمیں ان کے احترام میں رفع دین بھی کرنا ہے اور آمین بالجہر جہر بھی میرے بھائیوں جس وقت یہ حضرات گئے تو خانقاہ میں نماز کے وقت حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے مرکز میں نماز کے وقت منظر دنیا نے یہ دیکھا ایک انوکھا کہ جو حضرات رفع یدین نہیں کرتے تھے وہ کر رہے ہیں اور جو کرتے تھے وہ نہیں کر رہے یہ آپ حضرات کے جو یہ جو ویڈیو وغیرہ کا مسئلہ ہے صرف حضرت مولانا کے اس وہ کیا کہتے ہیں ان اس مرکز میں میں ان کے احترام کے اندر اپنی رائے کو ترک کر دیتا ہوں ورنہ میری رائے دوسری طرف ہے اظہار کرنے میں اس کا کوئی حرج نہیں میں صرف حضرت مولانا کے احترام میں کم از کم میں ان پرانے وہ پرانے لوگ ہیں تو میں ابھی تک انہیں حضرات کے ساتھ کھڑا ہوں اس وضاحت اور سراہت کے بعد اب میں درخواست کرتا ہوں آپ سب دوستوں کی خدمت میں کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں بعض فتنے ایسے ہیں کہ وہ فتنہ آزمائش کے معنوں میں کہ بعض آزمائشیں ایسی ہیں کہ آپ حضرات انہیں مثلاً سنت اور بدت کی لڑائی بعض بعض ایسے ہیں جیسا کہ ہمارے ہاں وہ اپنا مقلدین حضرات اور غیر مقلدین حضرات کی لڑائی بعض ایسے ہیں جیسے حیات اور مماد کی بعض اس کے اندر بالکل ایسے ہیں وہ فکنیں کہ وہاں پر خالصتن کفر اور اسلام کی لڑائی ہے کہ یہ حضرات مثلاً دیوبندی بریلوی آپس میں ہزار اختلاف ہو آپس میں آپ میں ان کے متعلق جو جتنا زیادہ سے زیادہ سخت چاہے موقف اختیار کریں لیکن مجموعی طور پر کوئی بریلویوں کو کافر نہیں کہتا بریلوی حضرات کا معتدل طبقہ بھی وہ دیوبندی حضرات کو منحص الجماعت کافر نہیں کہتا ہاں متشدد دین تو دونوں جانب ہوا کرتے ہیں اسی طرح غیر مقلدین حضرات اور آپ دوست آپ کم از کم انہیں میں نحس الجماعت کافر نہیں کہتے اور وہ بھی آپ حضرات کو متشدد کو ترک کر کے ان کا بھی رویہ تقریبا یہی یہ ہوگا آج کی مجلس میں میں آپ دوستوں کے سامنے جس فتنے کی تردید کے لیے آپ دوستوں کی خدمت کرنے کی غرض یہاں پر حاضر ہوا ہوں وہ ایک ایسے طبقے سے متعلق ہے کہ جن کا کفر کفر بوا ہے وہ مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں جیسی وہ لڑائی نہیں وہ کفر اور اسلام کی لڑائی ہے میرا فریق مخالف میرا سے مراد پوری امت کا میرا محض اس لیے کہ یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ آج کی مجلس میں جس طبقہ سے متعلق میں نے گفتگو بھو کرنی ہے یہ میرا فریق مخالف یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ ان کے متعلق تو یہ بات بھی واضح ہے کہ جو ان کے کفر کے اندر بھی شبہ کرے وہ بھی مسلمان نہیں اس لیے میں اس اہم ذمہ داری کی خاطر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا برادران اسلام آپ حضرات کی جو تیز رفتاری ہیں میں تیز رفتاریوں میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا اس لیے کہ نہ اب میری ہمت ہے اور نہ میری عمر میں بہت ہی دھیرے دھیرے چار باتیں عرض کرتا ہوں میرے خیال میں اب مجھے تمہید پہ وقت ضائع کرنے کی بجائے موضوع کی طرف آنا چاہیے میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلہ کی ابتدا حضرت سیدنا نہ آدم علیہ السلام سے کی اور اس کی انتہا اللہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چنانچہ خود حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اول اللہ بہ آدم بآخر با محمد کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے سب سے آخری نبی میں ہوں برادران آپ حضرات اس بات کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو اللہ نبی نہیں بنائیں گے نبوت کا آغاز اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کیا اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عزت پہ فرمائی حضور علیہ السلام کی ذات پہ نبوت کے سلسلے کو کامل اور مکمل کر دیا گیا پورا کر دیا گیا علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں آیت خاتم النبی جین کے تحت میں اس کی ایک بڑی خوبصورت توجیح فرمائی کہ اے لا جنبہ حد البادہ کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا سلسلہ نبوت کے آخری فرد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے میرے بھائیوں صاحب الشباب النظائر علامہ ابن الجین مصری آج سے صدیوں پہلے انہوں نے یہ اس حقیقت کا برملا اعتراف کیا کہ حضور سرور قینات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ملم یارف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاطم المیا فلح سب مسلم کہ جس آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں خاتم النبیین ہیں وہ آدمی مسلمان نہیں گویا شہادین کی طرح انہوں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اقرار کو اور اس کے علم کو مسلمان ہونے کے لیے لازمی دردانہ میرے بھائیو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا اب آپ دوست توجہ پر اس عمر پر کہ چود کے اس مسئلے کا تقاضا یہ ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کا دین آخری دین ہے حضور آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی امت آخری امت ہے حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غزہ نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے وہ آخری آسمانی کتاب ہے میرے بھائیوں میں اس سے میرا استدرال کرنا یہ ہے کہ ختم نبوت کے ماننے سے اس امت کا آخری امت ہونا بھی لازم آتا ہے ختم نبوت کے اقرار کرنے سے دین اسلام کا آخری دین ہونا بھی لازم آتا ہے ختم نبوت کے اقرار کرنے سے شریعت محمدیہ کا آخری شریعت ہونے کا بھی اقرار لازم آتا ہے اور ختم نبوت کے عقیدے کو ماننے سے پران مجید کا آخری آسمانی کتاب ہونا بھی لازم آتا ہے اس کا دوسرا محوم یہ کہ خدا نہ کرے کوئی شخص اگر ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ خط صرف ختم نبوت کا انکار نہیں کر رہا اس امت کے آخری امت ہونے کا بھی وہ انکار کر رہا ہے شریعت محمدیہ کے آخری شریعت ہونے کا دین اسلام کے آخری دین ہونے کا اور قرآن مجید کے آخری آسمانی کتاب ہونے کا بھی وہ انکار کر رہا ہے میرے بھائیو اب میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اب سے پہلا مرحلہ ان کے سامنے حضرت سیدنا اسامہ کے لشکر کی روانگی کا تھا آپ نے وہ لشکر روانہ کیا دوسرا مرحلہ آپ کے سامنے ان قبائل کا تھا جو قرب و جوار کے رہنے والے تھے اور ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا مانین یا منکرین زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا مسئلہ میرے بھائیو اب میں درخواست کرتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ حضرت مانین زکوٰۃ کے متعلق ابھی فیصلہ کن اقدام کرنے سے آپ رک جائیں اس لیے کہ ایک لشٹر دینا اسامہ کی سربراہی میں روم کے عیسائیوں کی جانب بھیجا جا چکا اگر ہم اس طرف بھی لشکر روانہ کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے مدینہ طیبہ کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے لوگوں کو اطلاع ملے دشمنوں کو دشمنان اسلام کو کہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کی جمعیت نہیں رہی ہمارے اوپر وہ ٹوٹ نہ پڑے تو مدینہ طیبہ کے دفاع کا تقاضا ہے کہ وہ لشکر واپس آ جائیں دو چار مہموں سے فارغ ہو جائیں پھر معنی زکوٰۃ کے مسئلہ پر سوچیں گے یہ کون ہوتے ہیں زکوٰۃ کا انکار کرنے والے یہ نہیں ان کا باپ بھی زکوٰۃ دے گا لیکن ابھی نہیں تھوڑا جائے اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دو تین باتیں علیحدہ علیحدہ کہیں مثلاً ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کمدین ون کا واحد ایون قص الدین وان دین مکمل ہو گیا وہی منتق ہو گئی اب دین کے اندر ابو بکر کے جیتے ہی کوئی ترمیم ہو یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں دوسری بات سیدنا صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم سے یہ ارشاد فرمائی کہ بھائی ابو بھائی عمر کہ آپ آپ جب جبار الف الجاہلیہ و قبار الفلا اسلام اس ماحول میں تو تم بڑے بہادر تھے آج مصلحت کی باتیں کرتے ہو اور پوری امت میں یہ جملہ صرف کے اکبر ہی حضرت فاروق اعظم کو کہہ سکتے ہیں امت کے کسی اور فرد کو کہنے کا حق ہاں حاصل نہیں میرے بھائیوں تیسری بات روایات میں مجھے یہ بھی ایک جگہ ملی اور وہاں پر تو لگتا یہ ہے کہ جیسے سیدنا صدیق اکبر کا پگھل پگھل کر کلیجا باہر آ رہا ہو آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اب عمر آپ فرماتے ہیں کہ ابھی نہیں ٹھہر کی تو آپ اگر بوڑھے ابو بکر کے گلے کا ہار نہیں بن سکتے تو میرے پاؤں کی جزیر نہ بنو میرا راستہ چھوڑ دو میں اکیلے جاؤں گا میرے بھائیو حضرت سیدنا فاروق اعظم بعد کے اندر فرماتے تھے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یوں کر کے اپنا ہاتھ حضرت فاروق اعظم کے سینے پہ بھی مارا فرمایا ہٹ جاؤ مجھے راستہ دو اس کے بعد حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اس دن زبان ابو بکر کی چل رہی تھی روح محمد عربی کی کام کر رہی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر بالکل انہوں نے ایک لین لگا کے پوری امت کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا اس دن اگر وہ ترمیم قبول کر لیتے آج زکوٰۃ کے لوگوں نے ان کا زکوٰۃ سے لوگوں نے انکار کیا ہم چپ کر جاتے کل کوئی روزے کا انکار کرتا ہم چپ کر جاتے کل کوئی نماز کا انکار کرتا ہم خاموشی اختیار کر لیتے پتہ نہیں دین اسلام کا کیا حلیہ بگاڑ دیا جاتا یہ حضرت فاروق اعظم تھے کہ جنہوں نے ایک ذرہ برابر بھی حضور کے دین کے اندر ترمیم قبول نہیں کی میرے بھائیوں میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں جو تیسرا اہم مشکل کام حضرت سیدنا صدیق اکبر کو درپیش آیا وہ جھوٹے مدعی نبوت مسل میں قذاب کا مسئلہ تھا اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا مدینہ طیبہ یہ حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے بھی آیا بعد میں اس نے وہاں سے خط بھی لکھا اور اس کی تفصیلات ہیں میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا میں دراصل اس موضوع کے ساتھ آپ دوستوں کی مناسبت پیدا کرنے کے غرض سے میں نے یہ گفتگو شروع کی مجھے تو دراصل اگلی باتیں عمل کرنا ہے برادران عزیز میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا نا صدیق اکبر راضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسائل میں کذاب کے متعلق اطلاع ملی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چھ ہفتوں میں اس نے اتنی شدت اختیار کی کہ اس فتنے نے اتنی شدت اختیار کی کہ ایک لاکھ آدمی اس کے ساتھ ہو گیا تھا چھ چھ ہفتوں میں میرے بھائیوں اس وقت حضرات صحابہ کرام کی تعداد حضور کے علیہ السلام کے وصال کے وقت اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے اور میں قذاب کی تعداد مسلموں کی تعداد اگر وہ ایک لاکھ تھی تو یہ صرف انیس اور بیس کا فرق ہے اتنا بڑا اس نے وہ اس فتنے نے اتنی بڑی شدت اختیار کر لی برادران عزیز معافی چاہتا ہوں کہ میں اس موضوع پر زیادہ آپ دوستوں کا وقت نہیں لیتا میں درخواست کرتا ہوں کہ تیئیس سالہ دور نبوت میں میرے بھائیوں تیئیس سالہ دور نبوت میں اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں بدر عہد خیبر حنین فتح مکہ اور اذاب ان تمام تیئیس سالہ دور نبوت میں ان جنگوں میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد ہے دو سو اکتالیس کم تین سو پہلے ہی ختم نبوت کی جنگ جو سید صدیق اکبر کے عہد خلافت میں مسائل میں قزاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد ہے بارہ سو سے بھی زیادہ آپ میں سے جو دوست آپ میں سے جو دوست مطالعہ کا ذوق رکھتے ہوں تاریخ القامل ابن عصیر کی ابن کثیر کی بدایا بن نہایا اور کیا کہتے ہیں اس کو ابن خلدون اور تبری وغیرہ کو دیکھیں گے تو مجمسکین نے جتنی باتیں کہی ہیں ان شاء اللہ لذیذ یہ آپ سب حضرات کو وہاں پر مل جائیں گی کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ جمع کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں اب مجھے آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرنا ہے کہ اگر پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے دور نبوبت میں شہید ہونے والے صحابۂ کرام کی تعداد دو سو انسٹ اور ختم نبوت کے لیے شہید ہونے والے پہلی جنگ میں ان کی تعداد بارہ سو ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے حضرات صحابہ کرام نے اتنی قربانی نہیں دی جتنی ختم نبوت کے مسئلے کی خاطر حضرات صحابہ کرام کو قربانی دینی پڑی میرے بھائیوں اب سنیں میں ایک بات اور اٹھاتا ہوں اور وہ یہ کہ جو دوست بخاری شریف پڑھ چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا اور خوب معلوم ہوگا کہ جو بدری صحابہ ہیں بدر میں بدری صحابہ کی جہاں تک عظمت کی بات ہے وہ تو قرآن مجید میں بھی آج ان کے تذکرے موجود بدری صحابہ کرام وہ ہیں جن صحابہ کرام کی جو صحابہ کرام خود ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے میرے بھائیوں میں نے بخاری شریف کا حوالہ عرض کیا آپ کے بخاری کے علامہ کرمانی اسکلانی ان سب حضرات کو ان کی شروحات کو آپ حضرات دیکھ لیں میرے بھائیوں آپ دوستوں کو وہاں پر یہ بات ملے گی کہ جنگ بدر میں بڑی مشکل کے ساتھ جو صحابہ کرام شہید ہوئے بڑی مشکل کے ساتھ ان کی تعداد تیرہ یا چودہ بنتی ہے بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد تیرہ یا چودہ بنتی ہے لیکن ختم نبوت کی پہلی جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے ان میں ستر بدری صحابہ اکرام تھے دنیا کے اندر تین قبرستان ایسے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ حضرات صحابہ اکرام مضمون ہیں پہلے نمبر پر مدینہ طیبہ کا جنت البقیع کہ وہاں پر بہت سارے حضرات صحابہ اکرام دنیا جہان کے کسی قبرستان میں اتنے مدفون نہیں جتنے جنت البقی میں دوسرے نمبر پر مکہ مکرمہ کا قبرستان کے مدینہ طیبہ کے بعد سب سے زیادہ تعداد صحابہ کرام کی اس قبرستان میں ہے میرے بھائیو تیسرا وہ میدان جہاں پر بارہ سو صحابۂ کرام ان میں سات سو قرآن مجید کے حافظ اور قاری حافظ حفظ بھی جنہوں نے حضور کی خدمت میں کیا سات سو وہ کل بارہ سو اور ان میں ستر بدری صحابہ یہ جمع کے اس میدان میں ان حضرات کے مزارات مبارکہ ان کے قبور مبارکہ ہیں رب کریم کی رحمتوں کے زیر سایہ یہاں پر آرام کر رہے ہیں مزارات مبارکہ یا قبور مبارکہ سمجھانے کے لیے میں عرض کے میں نے عرض کیا ورنہ تو وہ وہاں پر اس وقت میدان ہے اور اس میں چند روڈ رکھے ہیں اور کچھ نہیں میرے بھائیو ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا وہاں پر گیا تو دوستوں نے میں جمعہ کے اس میدان کے اندر گیا تو دوستوں نے مجھے کہا کہ یہ وہ فلاں کونے سے فلاں کونے تک اس کونے سے اس کونے تک یہ جو میدان ہے یہاں پر جنگ ہوئی تھی اب ہم کھڑے کھڑے باتیں کر رہے تھے اندازے اور تخمینے سے اتنی دیر میں وہ دور ایک بدو جو بکریاں چرا رہا تھا وہاں سے چلا دوڑا ہوا ہمارے پاس آیا اور اس نے الیک سلیگ کے بعد ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ اس میدان کی راہنمائی کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے باپ سے سنا انہوں نے میرے دادے سے سمیت ابن ان جدن یہ انہوں نے کہا کہ روایت در روایت ہمارے آبا و اجداد سے یہ چلی آ رہی ہے وہ کونا وہ کونا یہ جگہ یہ جگہ یہ میدان ہے جہاں پر جنگ ہوئی تھی مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میاں یہاں کی بابت تم کوئی انوکھی بات بھی بتا سکتے ہو اپنے تجربے کی انہوں نے کہا کہ یہ جو سامنے کی سڑک ہے جس سے گزر اتر کر آپ کی گاڑی اس میدان میں آئی اس کمرے اس سڑک کی چالیس سال پہلے تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت کرینے لگیں جنہوں نے سڑک کے قرب و جوار سے مٹی اکٹھی کر کے یہاں پر سٹاک کرنا تھا سڑک کی تعمیر کے لیے تو کرینیں ادھر ادھر سے مٹی لے کر وہاں پر جاتی تھیں ایک ایسا بھی ہوا کہ ایک آدھ کرین پر بعض لاشیں بھی اوپر آ گئیں جن خوش نصیب لوگوں نے ان لاشوں کی زیارت کی میں بھی ان کے اندر شریک تھا اور میں نے اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ ان کے ابھی کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے اور ان کے چہروں کی تر تازگی میں بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا میرے بھائیوں اب اس آدمی کے اور میرے درمیان میں اس روایت کے درمیان میں صرف ایک واسطہ ہے اور وہ مولانا مفتی محمد حسن صاحب کا میں آپ دوستوں کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں دیکھیے پوری امت مل کر پوری آج کی پوری امت مل کر ایک صحابی رسول کی شان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ختم نبوت کے مسئلے پہ میرے ماں باپ میرے آل اولاد جسم و روح قربان کے پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے دور نبوت میں صحابہ نے اتنی قربانی نہیں دی جتنی ختم نبوت کے خاطر سیدنا صدیق اکبر نے یمامہ کے میدان میں اس کثرت کے ساتھ صحابہ اکرام کو شہید کرا کے امت کو پیغام دیا کہ اے امت کے لوگوں جس وقت اس مسئلے پر نازک وقت آ جائے اس وقت سب سے قیمتی اثاثہ گراں قدر سرمایہ امت کا وہ قربان کیا جا سکتا ہے اس مسئلے پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا کیا کیا جائے اس امر کا کہ آپ میں سے بعض دوست ایسے ہیں جو بالکل میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں اور سو بھی رہے ہیں اور کیا, کیا جائے اس عر کا کہ مردوں کے لیے شریعت میں سونا حرام ہے میرے بھائیوں اب مہربانی کرو میں تو آپ دوستوں کے واللہ بالکل میں نے جس وقت اسٹار دیواری میں قدم رکھا اس وقت نہیں جب سے چلا ہوں اس وقت سے لے کر اس وقت تک واللہ العظیم عظیم قطع میرے دل دماغ کے خدا کی قسم کسی کونے خدرے میں یہ بات نہیں کہ میں آپ کی کوئی علمی خدمت کر سکوں گا میں تو واللہ صرف آپ دوستوں کی آپ دوستوں کی زیارت کے لیے کہ جو بزرگوں سے پڑھا سنا رٹی رٹائی چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا میں تو اس نسبت کے قائم کرنے کے لیے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ حضرات اس کے جواب میں میرے سامنے بیٹھ کر خیر سے سونا شروع کر دیں اور مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ میں اس کو ٹھنڈے پیٹ حضم کر لوں گا بھائیو یہ میرے لیے مشکل ہے اب اگر کسی دوست نے خیر سے نیند کی تو مجھے نشاندہی کرنی پڑی کہ فلاں صاحب سو رہے ہیں تو پھر یہ نہ کہنا کہ گڑبڑ ہو گئی پھر اس کی تمام تر ذمہ داری بس حد ادب آپ دوستوں پر ہوگی شریف ہو آپ حضرات کی میں نے کہہ دیا کہ میری قبر میں ٹانگیں ہیں آپ دوست یہ سمجھے کہ یہ ابھی مرا چاہتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے میں بڈھا ہو گیا ہوں لیکن اتنا بڈھا بھی نہیں جتنا تم سمجھتے ہو کچھ کچھ تو مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے کلاس میں بالکل حاضر دماغ ہو کر بیٹھیں یہ بدزوکی درست نہیں میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں نماز روزہ حج زکوٰۃ تبلیغ اور جہاد یہ تمام تر نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد یہ تمام تر فرائض ہیں لیکن ان فرائض کا تعلق رحمت عالم کے اعمال کے ساتھ ہے ادائیگی کا تعلق حضور علیہ السلام فرض آپ کے لیے بھی فرض رحمت عالم کی ذات کے لیے بھی لیکن ان کی ادائیگی کا تعلق حضور علیہ السلام کے اعمال کے ساتھ ہے کہ آپ نے نماز یوں پڑھی آپ نے روزہ یوں رکھا آپ نے حج یوں کیا ہے فرائض لیکن ان کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے نہ بھولیے اس حقیقت کو کہ اعمال کی بجا آوری کے لیے جوارے حرکت کرتے ہیں جس طرح جوارے پر جان مقدم ہوتی ہے تمام جوارے پر جس طرح جان مقدم ہوتی ہے تمام فرائض پہ حضور کی عزت کا مسئلہ مقدم ہے یہی معنی ہے بخاری شریف کی اس روایت کا کہ لا یومن و احدم حتون احبائی دہی من والدی ورنہ سے اجمعین کا میرے بھائیو اب توجہ کریں آپ دوست اس عمر پر کہ میں ایک بات اور حضرت کرتا ہوں نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ ان تمام فرائض کا تعلق حضور کے اعمال کے ساتھ ہے ختم نبوت کا تعلق محمد عربی کی ذات کے ساتھ ہے آپ علماء ہیں آپ حضرات نے یہ کہا اور سنا اور پڑھا کہ خصوصیت اس کو کہتے ہیں خصوصیت و شع یو جد و فی ہے بلا یو و فی غیر کہ خصوصیت وہ ہوتی ہے جو اس میں پائی جائے کسی اور کے اندر نہ پائی جائے کہ یہ ان کی خصوصیت میری بات سمجھے برادران خات امن نبی محمد عربی کی وہ خصوصیت ہے کہ میرے رب کی ساری مخلوق میں اس خصوصیت کے اندر محمد عربی کا کوئی شریک اور فعیم نہیں یہ مسئلہ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو میرے خیال میں اب ہم اس مرحلے پر آ گئے کہ میں اس کی ایک تعبیر یہ کروں کہ برادران آپ نماز کی بات کریں گے کہا جائے گا دین کی خدمت ہے آپ روزے زکوٰۃ کی بات کریں گے کہا جائے گا دین کی خدمت ہے آپ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں کہا جائے گا دین کی خدمت کر رہے ہیں آپ فقہ کا فریضہ سر انجام دیں کہا جائے گا دین کی خدمت ہو رہی ہے ختم نبوت کا کام کرو گے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ براہ راست محمد عربی کی خدمت کا فریض اثر انجام دیا جا رہا ہے آپ <متحد> دوست اب ان مجھ مسکین کی ان ٹوٹی پھوٹی معروضات کے بعد کہ ختم نبوت کا مسئلہ اب یہ دین کے اندر اتنی اہمیت رکھتا ہے اس وضاحت اور صراحت کے بعد اب آپ آ جائیں اس مسئلے کی طرف کہ یہی وجہ ہے کہ چودہ سو سال سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس پورے پیریڈ میں جب بھی کبھی کہیں کسی شخص نے کسی اسلامی مملکت میں نبوت کا دعویٰ کیا ایک منٹ زائے کیے بغیر جاگ رہے ہو چودہ سو سال کی اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ کائنات کے کسی حصے میں جب بھی کسی شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا امت نے ایک منٹ ضائع کیے بغیر امت نے ایک منٹ کے توقف کے بغیر اس کے متعلق یہ موقف اختیار کیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں پوری امت کا اس امر پر اتفاق ہے امت کا ایک فرد بشر اب میں دیوبندی بریلوی کی حنفی شافی مالکی کی سور وردی چشتی قادری عرب اجم افریقہ امریکہ ہند اور سندھ کی تقسیم سے بالکل بالا طاک ہو کے پوری امت کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں گورے کالے کی اس میں عربی اجمی کی کوئی تمیز نہیں کہ پوری امت کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اور صرف اتفاق نہیں چودہ سو سالہ تعامل بھی ہے امت کا تعامل یہ مستقل ایک حیثیت رکھتا ہے چودہ سو سال سے حضور کی امت کا تعامل چلا رہا ہے اس بات پر کہ حضور کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں آپ بھی مل کے کہہ دیں مسلمان میرے بھائیوں آپ حضرات کے اس برے صغیر میں اس پاک و ہند میں انگریز کے زمانہ میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام مرزا غلام قادیانی تھا یہ مرزا غلام قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا یہ اس وقت ہندوستان کا ایک ضلع جس کا نام گرداسپور ہے اس گرداسپور میں گرداسپور کی ایک تحصیل ہے اس کا نام ہے بٹالہ بٹالے کا ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے قادیان یہ مرزا غلام قادیانی اسی قادیان میں حکیم غلام مرتضی کے گھر کے اندر پیدا ہوا اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ سمجھے ایک زمانے میں تقسیم سے پہلے آپ حضرات کے پاکستان کی ایک تحصیل جس کا نام ہے شکر اس وقت یہ سیالکوٹ یا نارووال کی تحصیل ہے تقسیم سے پہلے یہ گرداسپور کی تحصیل تھی اب آپ حضرات نے اگر جانا ہو لاہور سے آپ نے لاہور سے جانا ہو انڈیا میں تو لاہور کے راستے سے جو ان کا پہلا بارڈر ہے پہلا باڈر اس کو کہتے ہیں واگا ہمارے ہاں گاؤں کا نام جہاں سرحد واقع ہے اس گاؤں کا نام ہے واگا یہ چار پانچ یہ اس حد کو کراس کریں تو آگے یہ ہماری سرحد اور چوکی بنی ہوئی آگے ان کی چوکی بنی ہوئی اس کا نام ہے اٹاری یعنی ہماری سرحد کے قریب ہندوستان کا جو گاؤں لگتا ہے اس کا نام ہے اٹاری ہماری طرف سے جو ہمارا گاؤں لگتا ہے اس کا نام ہے واگا درمیان میں صرف وہ پٹی اس کی کیا کہتے ہیں سرحد کی اب آپ دوست سمجھیں یہ یوں جائے نا اٹاری سے واگھا سے اٹاری اٹاری سے یوں جائیں یہ امرتسر آپ دہلی جا رہے ہیں اور اگر اٹاری سے آپ دوست یوں جائیں تو آپ جا رہے ہیں بٹالے کی جانب بیس پچیس بیس پچیس کوس کے فاصلہ پر آگے قادیان ہے یہ آپ حضرات کے باگھا سے یہ یہ جو کونا ہے کیا اس کو کہتے ہیں شمال اور مشرقہ اس کونے میں لاہور سے آگے وہ گاؤں ہے جس کا نام ہے قادیان یہاں پر مرزا غلام قادیانی پیدا ہوا سن اٹھارہ سو انتالیس اور چالیس میں اب مجھے یہاں پر آپ دوستوں کے پانچ سات منٹ لینے ہیں توجہ کریں میں نے ایک لفظ بولا کہ مرزا قادیانی پیدا ہوا سن اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس میں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہوتے اس نے دو سال لگا دیے یہ معنی نہیں ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ انتالیس یا چالیس میں پیدا ہوئے میں نے ان کی عبارت نقل کی اور یہ عبارت ہے خود غلام احمد قادیانی کی لیکن جاگ رہے ہو آج پوری دنیا کی قادیانیت نے آج پوری دنیا کی قادیانیت نے قمر باندلی جھوٹ پر پوری قادیانیت مل کر مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے درپے ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اٹھارہ سو میں پیدا ہوا تھا مرزا قادیانی کہتا ہے میں انتالیس چالیس میں پیدا ہوا قادیانی کہتے ہیں نہیں جی آپ پینتیس میں پیدا ہوئے تھے اب آپ دوست سوچیں اس عمر پر کہ قادیئینیوں کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی جاگ رہے ہو میں ایک حساس مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبزول کرا رہا ہوں کہ قادیئینی کو کیوں یہ ضرورت پیش آئی مرزا غلام محمد قادیئین نے کہ وہ کرارن مرارن بعض با با بار بار اپنی مختلف کتابوں کے اندر قرارن میات کرارن مرارن لیلن نہارن دن رات صبح و شام بار بار بتکرار و اسرار مرزے قادیانی نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم تمہیں اسی سال کی عمر دیں گے کتنی بولتے نہیں ہو مرز قادیانی کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ تیری عمر اسی سال ہوگی ایک دو تین چار پانچ چھ سال زیادہ یا چار پانچ چھ سال کم میں پوچھتا ہوں یہ پیشین گوئی ہے یعنی خدا کو بھی پتہ نہیں کہ مرزے کو کب مارنا ہے اسی سال یا چار پانچ چھ کم یا چار پانچ چھ زیادہ یہ پیشین گوئی ہے یا موم کا ناک کہ جتنا چاہو اس کو کھینچتے چلے جاؤ اس بد نصیب سے میرے بھائیوں ابھی میں نے آغاز کیا قادی نیت کا کیس سمجھانے کا آپ دوست سمجھیں پہلے مرحلے پہ کہ قادیہ نیت کسی کس ایاری کا نام ہے اگر آپ دوست جاگ رہے ہیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں قرآن مجید کی نس کتی ہے کہ اللہ نے جس کے متعلق جو لکھ دیا ایک لمحہ نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ایک لمحہ نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم یہ قرآن مجید کی نصے قطی اب مرزا قادیانی کہتا ہے کہ خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ تیری عمر اسی سال ہوگی یعنی پانچ چھ سال کم یا پانچ چھ سال زیادہ پانچ چھ سال کم پانچ چھ سال زیادہ کا کہ اس دجال نے اب دیکھیے حضور کی صداقت کو آپ نے ارشاد فرمایا انو فی امتی صلاسون کزاب وفی روایتاً دجالون کہ میرے بعد جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ دجال اور کذاب ہوں گے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ دجال اور کذاب یہ مبالغے کے سیغے ہیں ان کی ہر بات کے اندر دجل اور ان کی ہر بات کے اندر کذب ہوگا کوئی ان کی بات کذب بیانی سے دوکھے دہی سے دجل سے خالی نہیں ہوگی کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کو دجلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ باقی دریاؤں کا پانی نتھر جاتا ہے دجلہ کا پانی وہ اس کی آمیزش مٹی کی پانی کے ساتھ اس طرح جزو پانی ہو جاتی ہے کہ نتھارنا چاہو تو بھی وہ پانی نتھر نہیں سکتا یہ دچال قذاب کے سیدھے اس لیے استعمال کیے گئے کہ جیسے اس کی ہر بات کے اندر قز ہر بات کے اندر دجل اب میں آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میں نے اس کی پہلی عبارت آپ کے سامنے رکھی کہ میرے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ تیری عمر اسی سال یا چار پانچ سال کم یا چار پانچ سال زیادہ ایک سانس میں اس نے بارہ سال کا فرق ڈال دیا اسی سے چھ سال کم کریں تو چوہتر بنتے ہیں اسی سے چھ سال زیادہ کریں تو چھیاسی بنتے ہیں کیا مانا کہ یہ چوہتر سال سے لے کر چھیاسی سال کے عرصہ میں جب بھی مرزا قادیانی مرے تو پیشین گوئی پوری ہو جائے برادران توجہ کریں میں اب یہاں پر ایک بات کہتا ہوں اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں آپ میں سے جو دوست تجربہ کرنا چاہیں انشاءاللہ اللہ تجربے کے بعد آپ دوست بھی مجھ مسکین کی اس بات میں مسکین کا ساتھ دیں گے کہ مرزا قادیانی جس تحدی کے ساتھ دعویٰ کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ اس سے کہیں زیادہ میرے رب کی قدرت کمر کس کے اس کو جھوٹا کر دیتی تھی اب اس نے کرارن مرارن لیلن نہارن بعض دگا سرن جہارن اس نے بار بار اس بات کا اصرار کیا کہ میری عمر اتنی ہوگی حق تعلی شانو کے کرم کو دیکھیں کہ مرزا قادیانی پیدا ہوا انتالیس یا چالیس میں اٹھارہ سو انتالیس یا چالیس میں مرا ہے مرزا قادیانی انیس سو آٹھ میں 26 مئی 1908 کو اب 1908 میں سے نکالے آپ اضرات اٹھارہ کو یا 40 کو بڑی مشکل کے ساتھ 68 یا 69 سال بنتے ہیں 74 سال تو درقرار خدا نے 70 کی دہائی تک بھی نہیں پہنچنے دیا میرے بھائیو اب ایک بات عرض کرتا ہوں قرآن مجید کی نس قطی تو رہی اپنی جگہ الراہ سے ولیم وہ تو ایمان کا حصہ لیکن میں تو اور نیچے اتر کر ایک بات اور عرض کرتا ہوں خدا کسی کے متعلق کہے کہ یہ فلا وقت مرے گا ساری دنیا بٹن جاگ رہے ہو میاں دلائل کے بیان کرنے سے یقین میں اضافہ ہوتا ہے واقعات کے بیان کرنے سے ذہن سازی ہوتی ہے مجھے دونوں کام سر انجام دینے ہیں یہاں پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں ہمارے حضرت مولانا مفکر اسلام مولانا مفتی محمود یہ رحمہ اللہ یہ جناب ذوالفقار بھٹو مرحوم کے ساتھ بھٹو صاحب تھے قائد مفتی صاحب تھے قائد حزب اختلاف اور جناب بھٹو تھے قائد ایوان وہ پرائم منسٹر یہ قائد حزب اختلاف آغا شورش کا معافی چاہتا ہوں جناب شاہ فیصل مرحوم شہید ہوئے گورنمنٹ کی جانب سے وفد جانا تھا ان کے جنازے میں حضرت مفتی صاحب کو بھی بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ ساتھ چلے تاکہ اپوزیشن اور گورمنٹ یعنی پوری پاکستان کی قوم کی نمائندگی ہو جائے حضرت مفتی صاحب کے ساتھ جہاز میں بیٹھ گئے جناب بھٹو اور انہوں نے حضرت مفتی صاحب سے باتوں باتوں میں کہا کہ مفتی صاحب آپ نے ہٹلر کی تاریخ پڑھی ہے اب تمہاری جانے بلا کہ بھٹو صاحب نے یہ سوال کیوں کیا میں عرض کیے دیتا ہوں کہ برادران ہٹلر اپنے دشمنوں کو چن, چن کر ہلاک کرتا تھا بھٹو صاحب کے اپوزیشن معلیٰ مفتی محمود وہ دراصل پیغام دے رہے تھے کہ جس طرح ہٹلر اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتا تھا میں بھی میرا بھی مزاج وہی مفتی صاحب پر وہ یرکانوے لگانا چاہتے تھے مروب کرنا چاہتے تھے آگے حضرت مولانا مفتی محمود زیر لب مسکرائے اور فرمایا بھٹو صاحب میں نے صرف ہٹلر کی تاریخ کو نہیں پڑھا میں نے اس کے انجام کو بھی پڑھا ہے اور پھر اس کے بعد حضرت مفتی صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور رکھا بھٹو صاحب کی کلائی پر اور یہ یوں کر کے حضرت مفتی صاحب نے اپنی سیٹ پر پوزیشن بدلی اور آنکھوں میں آنکھیں ملائیں بھٹو صاحب سے میاں تم جن کے وارث ہو میں ان کی بات کر رہا ہوں آج اگر آپ کے میرے طرز عمل میں فرق آ گیا ہے تو کوئی حق حاصل نہیں آپ کو دیوبندی کہلانے کا نا بدنام کریں ان اپنے اقابر کو حضرت مفتی صاحب نے ایک منٹ ضائع کیے بغیر جناب بھٹو صاحب جو اتنی بڑی رعونت رکھتا تھا اپنے مزاج میں انٹرنیشنل فیم کا آدمی پرائم منسٹر اور ادھر درویش منش عالم دین آنکھوں میں آنکھیں ملائیں اور بھٹو صاحب نے کہا بھٹو صاحب اللہ نے جو رات قبر میں لکھی ہے ساری میری سنگت دوست مل کر بچانا چاہیں وہ رات قبر میں آئے گی مجھے اس سے بچا نہیں سکتے اور جو رات جو رات باہر لکھی ہے ساری دنیا کے میرے مخالف سنے ساری دنیا کے میرے مخالف اکٹھے ہو کر وہ رات میری قبر میں لا دے ایسے نہیں ہوگا جو رات لکھی ہے وہی رات جانا ہی جانا ہے نہ بچانے والے بچا سکتے ہیں نہ لے جانے والے اس سے پہلے وہاں پہنچا سکتے ہیں میرے بھائیوں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں اللہ آپ میں مجھے مجھ میں بھی یہی اعتماد پیدا فرما دے بڑی بہادری کی بات ہے بڑی بہادری اور جرت کی بات ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ قول منقول ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی اس دھرتی پر سب سے محافظ اس کی اپنی موت ہے کہ اس نے وقت سے پہلے کبھی نہیں آنا میرے بھائیوں خدا کسی کے متعلق کہے کہ یہ مرے گا پھر خدا یہ کہے گا کہ یا یہ یا یہ خدا یا یعنی کرتا جب اجل آ جائے جب اجل آ جائے نہ وہ پہلے ہو سکتا ہے نہ پیچھے وقت پہ آئے گا بولو نہ میاں وقت پہ آئے گا اب کیا کیا جائے مرز کادیانی کا کہ یہ بد نصیب ملون باتیں اپنی طرف سے بناتا ہے منسوب خدا کی طرف کرتا ہے کہ خدا نے مجھے یہ کہا کہ تیری عمر اسی سال ہوگی یا زیادہ یا کم یا چھ سال گدا کہیں کا یہ خدائی خدائی وعدہ ہے میرے بھائیوں میں خدائی وعدے کی بات نہیں کرتا اب مصطفی اشارے کی بات کرتا ہوں آج جنگ ہو رہی ہے وہی بدر کی جاگ رہے ہو اثر کے وقت دشمن پہلے, پہلے پہنچا اس نے اپنے لیے پسندیدہ جگہ کا انتخاب کر لیا رحمت عالم کے ساتھی روفکا حضور علیہ السلام سے یہ سمیت یہ پہنچے تاخیر سے یہ دوسری جگہ برادران اب شام کا وقت ہوا کسی نے خیمے کھڑے کیے کسی نے آگ جلائی کسی نے روٹی پکائی کوئی جانوروں کے پانی لانے کا انتظام کر رہا کوئی جگہ بنا رہا سونے کی سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ادھر رحمت عالم نے سیدنا نا اکبر دوسرے رفقا سے فرمایا مجھے وہاں لے چلو نا جہاں کل جنگ ہونی ہے لے ایک دو صحابہ رحمت عالم کو لیے ہوئے رحمت عالم چلے ہیں میدان کی جانب آپ کے ہاتھ میں لکڑی برادر میری جانب دیکھیں چلتے چلتے رکے ایک جگہ حضور اور اپنے اس عصا مبارک سے یہ یوں کر کے یہ یوں کر کے اپنے عصا مبارک سے یہ نشان لگایا نشان لگایا رحمت عالم نے ایک جگہ پر کہ کل یہاں پر ابو جہل تڑپے گا چار قدم آگے چلے اسی سوٹی سے نشان لگایا کہ یہاں پر اتبا تڑپے گا یہاں اطیبہ کے ٹکڑے ہوں گے یہاں ابو وہ ابو لہب پھڑکے گا صحابۂ کرام کہتے ہیں دوسرے دن ہوئی جنگ شام کو جب دیکھنے والے چشمے چشمے فلک نے نظارہ کیا جہاں نبوت نے نشان لگا دیا تھا وہ وہی پہ پھڑکا جہاں حضور نے فرما دیا تھا ایسے بھی نہیں کہ مرے تو ہوں اتبا کی نشان پہ اتحبا مر گیا ہو اتبا کے نشان پہ ابو جہل ابو نشان کے ابو جہل کے نشان پہ ابو لہب ایسے بھی نہیں وہی گرا جہاں حضور نے فرمایا تھا اسی نشان پہ آگے پیچھے بھی نہیں ہائے میرے اللہ کبلا نبوت کا وعدہ یوں ہوا کرتا ہے نبی اس وقت تک بولتا نہیں جب تک خدا بلائے نہ جب نبی بول پڑے میرے اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے اس بات کا اپنے کہ میں نے اپنے نبی کی بات کو جھوٹا نہیں ہونے دینا مثلا آپ نے فرمایا مغرب ہونے سے پہلے یہ کام ہوگا فلا لشکر آئے گا کھلا کافلہ آئے گا مکہ میں مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے کافلے والوں کو کوئی رکاوٹ پڑ گئی نہیں پہنچے میرا رب کہے گا سورج کو رک جا تو نہیں غروب ہو سکتا جب تک کہ کافلا مکے میں نہ آ جائے نبوت ہے مذاق تو نہیں کہاں یاد آئے مجھے سر سید سر سید کے الٹے پلٹے عقائد تھے آپ دوستوں کو بھی معلوم ہے جانتے بھی ہو مانتے بھی لیکن سر سید سے کسی نے پوچھا کہ مرزِ قادیانی کی کے الہامات کے بارے میں مرزے قادیانی کی کتابوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے تو سر سید نے جواب کے اندر کہا کہ مرزِ قادیانی کی کتابیں بھی اس کے الہام کی طرح ہیں نہ دین کے کام کے نہ دنیا کے کام کے سر سید نے ایک اور بات بھی کہی جاگ رہے ہو جی سر سید نے ایک بات اور بھی کہی اس نے کہا اس بد نصیب مرزے کادیانی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے اگر نبوت کے منصب کا اسی کو پتا ہوتا یا کسی کا منصب کا پتا ہوتا کبھی وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرتا یا یہ بد نصیب اس کو نبی نہ مانتے نبوت کی نبوت مسکرائے تو جنت میں بہار آتی ہے اب میں کیا کروں اب میں کیا کروں کہ کثرت ہجوم کی وجہ سے انتخاب کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ میں کس بات کو لوں کس بات کو چھوڑوں خدا کہے کسی کے متعلق کہ یہ اس وقت مرے گا اور وہ اس وقت نہ مرے خدا کہے کسی کے متعلق کہ اس کی اتنی عمر ہوگی اور اس کی اتنی عمر نہ ہو میں آپ سے پہنچتا ہوں پوچھتا ہوں کیا یہ ممکن ہے بولتے نہیں ہو لیکن کیا کیا جائے اس ہمر کا کے پوری قادیانیت آج ایک نیا علم القلام ہمیں دینا چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ تسلیم کر لو اس بات کو کہ اللہ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے میں نے جواب میں کہا اللہ کی بات نہیں وہ تو نبی کی بات بھی غلط نہیں ہوتی تم خدا کی بات کرتے ہو میں تو مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں اور بھائیو مرزے قادیانی نے کہا کہ میری عمر اسی سال یا چھیاسی یا چوہتر ہوگی مرا پیدا ہوا انتالیس میں چالیس میں مرا سن انیس سو آٹھ میں چھبیس مئی انیس سو آٹھ کو <laughs> شاید شاید پھر اس بات کا تذکرہ آئے نہ آئے ابھی عرض کے دیتا ہوں مرزا کا دیا مرا کس شان سے توبہ الامان. الامان اور تیری حکمتوں پہ خدا بندہ میرے ماں باپ بھی قربان اس حالت میں مرا موں سے قے اور پچھلے راستے سے غلازت لتڑا پتڑا اس حالت میں مرا جس کی یہ حالت ہو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مل کے کہہ دو اللہ کا نبی بولتے نہیں ہو اللہ کا نبی نبوت بس حلاؤ بس حلاؤ انبیاء علیہ السلام کی موت آپ تصور بھی کر سکتے ہیں میں انبیاء کی بات نہیں کرتا انبیاء کی نہ کروں تو کس کی کروں آپ میں امتی اور نبیوں کی موت میں فرق ہے آپ اور میں مرنے کا جب وقت آئے گا فرشتہ آئے گا یہاں رکھا انگوٹھا نکالی جان یہ جا وہ جا رہے نبی انتقال سے پہلے انہیں تخیر دی جاتی ہے کہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا رب کے حضور چلنا چاہتے ہو یہ ایک اور بات ہے کہ آج تک کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہاں رہنا ہے سبھی نے کہا چلتے ہیں میرے بھائیوں بخاری شریف کی روایت ہے سیدنا نام علیہ السلام کے پاس آئے نا مالک الموت حضرت چلیں تیاری کریں اب وہ انسانی شکل میں علیہ السلام سمجھے یہ کون ہے جو مجھے کہتا ہے قریب ہو <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> گیا رب کے حضور کیا ہوا یا اللہ جان لینے کے لیے گیا تھا آنکھ دے کے آ گیا ہو <سؤال> میرے رب نے کمیشن نہیں بٹھایا موسا علیہ السلام کو شوکاز نوٹس نہیں بھیجا موسیٰ علیہ السلام پہ قدر نہیں لگائی فرشتے کو کہا میں اپنی قدرت سے تیری آنکھ ٹھیک کر دیتا ہوں پر میں, اپ, میں نے اپنے نبی سے نہیں پوچھ کہ ت نے کیا, کیا. پھر اس فرشتے کو کہا دوبارہ جاؤ جب جانا سلام کر کے جانا اجازت مانگ کے جانا ان سے کہنا کہ اللہ پاک پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا چلنا چاہتے ہو اور اگر آپ اس دنیا میں رہنا چاہیں تو یہی اپنا ہاتھ مبارک سبحان لادی کہہ رہے کسی بالوں والے جانور کی پشت پہ رکھ دیں جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال اتنے سال آپ زندہ رہ سکتے ہیں موسا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد دو ہزار بال آگئے دو ہزار سال زندہ رہوں گا اس کے بعد فرشتے نے کہا جی آخر چلنا تو ہے فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں نبوت کی موت اور عام آدمی کی موت میں فرق نبی کو انتقال سے پہلے تخیر جی جاتی ہے لیکن یہ سچے نبی کی بات ہے سچے نبی کے پاس فرشتہ آئے اجازتیں لے کر آتا ہے جھوٹے نبی کے پاس فرشتہ آئے فرشتہ آئے واش روم سے باہر نہیں نکلنے دیتا دیتے رہتا دھر رگڑا بچو تھے ہی ڈبل بیرل خان اوپر سے بھی جاری پیچھے پھرتے ہیں نبوت کو شیاب اکرام کہتے ہیں رحمت عالم ہمارے ساتھ ہاتھ کے ساتھ مسافہ کرتے تھے پندرہ پندرہ دن تک ہمارے ہاتھوں میں نبوت کے ہاتھ کی ملازمت کے ان کی نرمی کے اثرات باقی رہتے تھے <تصفح> وہ کہتے ہیں حضور سے ہم مسافہ کرتے تھے پندرہ پندرہ دن ہمارے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی خوشبو نہیں جایا کرتی تھی <تصفح> وہ فرماتے ہیں کہ حضور مجلے سے اٹھ کر گئے کسی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی کہ حضور کس طرح تشریف لے گئے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی گلیوں کی فضائیں خود بتاتی تھی کہ ادھر ادھر سے گزر گئے اور ادھر اس کا یہ عالم اے غلیظ کہیں کا نہ دین کا نہ دنیا کا خسرت دنیا والا اس نے کہا تھا کہ مجھے اسی سال کی عمر ملے گی یا چھیاسی یا چوہتر یہ کیا کہ اتنا فرق ڈال دو کہ اس عرصے میں جب بھی مروں پیشین گوئی پوری ہو جائے میرے رب نے بھی چلو اکل مدت تک پہنچ جاتا چوہتر تک ہی پہنچ جاتا سوری کا <laughs> اللہ پاک عالم نے انتر میں ٹنٹنا بند کر دیا میرے بھائی میرے بھائیو ذرا توجہ کریں پوچھتا ہوں آپ رات سے مرزے کی پیشین گئی سچی ثابت ہوئی یا جھوٹی اب قادیانی مرزے قادیانی کے مرنے کے بعد در پائے ہوئے اس امر کے پوری قادیانیت اے ٹو زیڈ ہی علاخر ہی چھوٹے بڑے صحیح سقیم کالے گورے پورے قادیانی جمع ہوئے اس امر پر کہ کسی طرح مرزے قادیانی کو سچا ثابت کریں وہ گدھے کہیں کے کہ نبوت کے راستوں سے نبوت کے قدموں سے امت سچائیے تلاش کرتی ہے یہ امت اکٹی ہو کے نبی کو سچے کرنے ثابت کرنے کے در پائے ہے پیدا ہوا انتالیس میں مرا انیس سو آٹھ میں مشکل کے ساتھ اس کی عمر ہوئی ساری اڑسٹھ انہتر سال پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی سارے قادیانیوں نے مل کر اب یہ فیصلہ کیا کہ مرز قادیانی کو اس کی اس کی وفات کو تو ہم آگے لے جا سکتے نہیں کہ انیس سو آٹھ کی بجائے قیدے کے بارہ میں مرا تھا اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی تاریخ پیدائش کو پیچھے لے آتے ہیں اس نے کہا میں انتالیس میں پیدا ہوا انہوں نے کہا نہیں جی پینتیس میں پیدا ہوا کیا مانا کہ اڑسٹ میں اڑسٹ میں چھ سال شامل کر لو کسی طرح چوہتر تک پہنچ جائے نے چوہتر تک کیا پہنچنا ہے رب نے انیس سو چوہتر میں ہی ان کو کافر قرار دے دیا بھائی آپ حضرات میاں میاں بیان کو بیان میں درسگاہ کو درسگاہ میں رہنے دیں اسے جلسہ گاہ نہ بنائیں میں درخواست کرتا ہوں کتنے بجے تک پیریڈ ہوتا ہے آپ کا چلو ہاں ہو گیا ہے دو منٹ اوپر ہو گئے تو سیدھا سا لازم آ جائے گا اے شریفوں چلو میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں اسی پر اتفاق کرتے ہیں اب ظہر کے بعد بیٹھیں گے انشاءاللہ